الحمد لله وقفار الحلاظ <تصفيق> والسلام على سيد الرسول وتعتم الأنبياء محمد المستخفى وعلى آله وصحابه السبق والستخفى <تصفيق> أما بعض عيو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آدم رسول فقولوا ما نادى ومن اصطبر سبحان الله امن الله مولانا لا يلغى ما رسول الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بہت مسلمان پڑھاؤ السلام علیکم ہم تو شناد رو گے ستم لمبا لک صحیح اور شناخت آج ہے حق تعالی لا شان ہو بندہ نہ چھوٹ دل دماغ زبان میں خطا کو معصول فرما لو کل میں حق آکنے کی تحفیق بخش آج جائے کاریگر محمد چشتو صاحب نے منقل کیتا ہے اور قرآن مزید صرف کرن والے منڈیا کے سرانے دل اگیں رکھی گئی مخت سر وقت جس مسئلے سے گفتگو دستگو کرسلے کا نام ہے کتنا ہے کسرت حفاظ ارے میرا موضوع حدیث مبارک کے روپ سے محفوظ ہے قرآن حکیم فرقان مجید اللہ قبارت و تعالم مہذ خالی زبانی رٹن واسطے نازل نہیں فرمایا پران عقیم نزر یا کم ملز المات تمام بد عقیدگیوں اور بد آمالوں کی ظلمتوں سے نکال کر حسن عقیدہ اور حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک مکمل ضابطۂ عیات نبی واج صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اللہ انفا بہادر قرآن قوم ہو بھی آخری اور صلی اللہ علیہ وسلم نامدار نے فرایا اللہ صدارت و تعالی قرآن دومان کئی لوگوں قرآن دے نال بلندی اور اچھی شانت آ فرما ہے اور کئی قرآن ہی کستی درے میں چکری کی مطلب ہے جنہ اس قرآن نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے تو اس قرآن کی برکت لال بلندی پا جاندے لے جنہ اس قرآن پڑھ کے تو پیرا چوڑیا تو اس قرآن ہی برباد ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمے اگلی عالت نبی پاک سرکار کو شروع نہیں سا کرتے جن چیر پہلے سے عمل نہیں سا کر لیں گے اسے واسطے ادور دارہ آف چند سن گنتی پہ لیکن قرآن سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحافت اور یہ گل دوست میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سویرے جمعہ شریف جی میں رات کی تریف دینا گوارہ نہیں ہوتا کاری صاحب مجبور کیا تو میں چند کرنا حاضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویس کے نہ قرآن دے توم کا تو دل چلو خیال ہویا میں تقریب چھڈ کے تر جا تو جلسے والے جانا تو کم جانا اتنا تو غصہ اور منتھ اگ اندر لگی پھر سوچیا ہے جان ناروں یہ چنگا ہے جی گل سینے چھ چلے لوگ دس گیا ہو سکتا کسی دل گما گھس اوہی تیرے وانگ غیرت مند بن جائے مہارشنی اطمار میں بیٹھا گے غور کرنا مدی کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائیے خیر مکمل تالم القرآن اور علامہ جس کو جو اللہ شاعظ پر منتبت کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلم علم سے ہے علم کا مانا دانست جاننا ہے قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سلکار کے لیے قرآن کا لفظ ملا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تعلامہ اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن ست بنتی رہی جنا مدینے دے امانیا دار دے میں تاجدھار دے احکام بنے قانون بنے وہ خالی الفاظ سے نہیں درج رکھنا الفاظ سے رکھنے والے تو موجود ہیں مگر مانوں کے سمجھنے والے نہیں اور قرآن اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا جس وقت تک کہ اس کی تلاوت میں تدبر نہ ہو اور تدبر کے لیے ضروری ہے پہلے مانے سمجھے جائے حضرت مولا علی مشکل کچھ روی اللہ تعالیٰ سرکار فرما دے لا خیر فی تلاوت لا تبدر آتی ہاں فرمایا اس تلاوت میں کچھ خیر نہیں جس تلاوت میں غور نہ ہو تدبر نہ ہو فکر نہ ہو غور نہ ہو تدبر کیا ہے پہلا سمجھ مانے قرآن دے آکام کی قرآن دے پھر سمجھ کے ایک قرآن دا ختم ایک پاس خدا بھی قسم کر کے آنا قرآن میں ایک حکم نے سمجھنا ایک پاس بلکہ ساری رات قرآن میں تلاوت کردہ ایک پیر تو چلو کر ساری رات جب تک قرآن مجید کے امر خلاس کرے گا اس وقت کا قرآن اس پر لانت تو کر سکتا ہے رحمت میں جوڑ سکتا ہے حدیث کے الفاظ ہے رب بتا قرآن بل قرآن یا کئی قرآن کہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے اور جب قرآن آتا ہے بے حیائی کو بچ تو آخر بے حیائی کر لینا گا قرآن فرمندہ ہے سنا د القرآن سنواتي وعد أولا شريك مولاني ان شاء الله فرما يما آتاكم الرسول فخذوه وما نعاكم على حفيته الله فرما داميران نبي دفعان اضطره الله Z <laughs> میرے مدینے میں تاجدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آتا من فرمایا دا دا دا لا یب قامل اسلام سمو للا یب کام قرآن رسمو فرمایا اسلام کا صرف نہ آ جانے کام اسلام والے کوئی تو قرآن کا صرف رسمو راج راجانے پہنا پناہ کے راجاوے جاؤ مگر قیامت دی نشانی بیان کروائی ہے قیامت تو ان قیامت نشانیاں سو اہم بچے گا جڑا اسلام دا نا چھڑ کے خالی نئی اسلام دے کام دے نال کے سرکار دینا سمجھے ازمن الا فرما جو میرا نظیب دے وہ لیا جوک کے روشدگار میرے آقا نامدار سرکار دا فرمان سنا لیا نوجوانے کبھی کبرانی کی روایت آقا نامدار نے فرمایا قیامت والے دل جہانمیا تو سخت عذاب لائیں گے بخش من کا نبی سن جس کسی نبی نے قتل کیا جس سے کسی جنوں کسی ہے قطعی بڑا سخت عذاب ہونا ہے دجا وہ جا کسی نو قتل کرتا ہے دونوں مارک کا فروخت دے جن میں ندی قتل کرے یا دیرا ندی میں قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام ظالم بادشاہ جو نبی کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہے جو ہے سبحان اللہ اور خلا سوتھا المسد روٹو فرق تصویریں اتارنے والے قیامت میں ندیاں کا قاتل جہاں ہوگا جہاں ندیاں کا مقصول ہوگا جہاں ظالم حکمران رہے گا وہی فرق Son of a God. اس میرا کوئی حق ادا نہیں کیتا ایک دن دنوں والے گزارتا سر رات گسل گزارتا سر یا مولا ایک کریم اس میرے فراغ روح اتنے جتوں میں روکنا سا اس نہیں سی جی گل آخلا سا یہ نہیں سی یا مولا منو ہک دے سب بھی بن گیا ہے امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حاصل ہاں بناتے جاؤ آج کے جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد کٹی سکول کی کھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا پنچ سر پر بال نکملہ تیار ہوتے تو ایک دوسرے کو بہت اندر حلان کے نہ کرو دے وہ ایک ادانت عت کرنا شروع دلوں میرا مولا روہے رکھنا شروع ایر دل <سؤال> والا مہینہ پورے میرے دا قرآن حاصل تم ندی کی شریعت کی جتنا نہ ہو قرآن کچھ نہ پہ ہو کرے شو ربانی فرماؤ سلا دیا شور ربانی فرماؤں اور بولیے اگر ندی شریعت کے خلاف دیکھو انج چپت جایا کرو انت پیا کرو گسے جیتا اپنے شکار تک آئے چلا جنہیں چمین ویٹے میں یہو جہ دلوش چمین ویٹے راج نہ اے ہو یہو جہان والے چمین خدا دی قسم کر جانے میں راستے. قرآن اگر رکھ رہا ہے خالی پتا نہیں رب کی پاس گا گل میں سمجھا مسال دوں گل کا پتر میں چکی آپ ایسے ہی تس ہزار روپیہ مینو چیتی کر دیں مل بڑی چیسی لے لے کے رکھنا شروع کر دینا روزانہ اس چیز کی تلاوت کرنا نہ پتا ہے لکھا کی نہ ہزار روپئے پیاؤں ہزار پیتا رپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار بس جب یہ واپس پیوں میں تور گیا تو چیخی نے رات رات سنائی کیوں کی کرے گا روسے نا لڑ لوگ میں آپ چیٹ رٹی گا تٹ گا نہ کلا ایک پڑھ کے تیسے کر دا مجھے چلا رب سے چی ہے میرے ندی کے تابے باہر بن جاؤ کہ ہے میرے مدنی پاک سرکار سارا نبی دین تین حصے نے تینوں سر دین د بولو بولو بولو نبی سرکار کے دین میں تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا احسان ایمان کے آخ رہے جو نبی پاک لے کے آئے اس سارے سچا مننا وہی تصدیق کرنا کو کچھ ایسا کاٹ رہا ہے میں الحمد للہ ممین میں بھی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں اے نام جگہوں کو پوچھے تو پھر کچھ آخر لگتا نہیں جی ہم لبرل سے ہے لوٹے سے ہے ہم ایسے پکے نہیں. نہیں ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ گھر آئے نہیں ہم بنیاد کو پر نہیں ہے تو دو دنیا کا مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو یہ بے بنیادہ ایمان یہ ہے ساتھ اللہ نہ پیدا ہونے پائے اگر ندی کی شریعت کا مذاق اڑایا ایمان سے خارج ہو گیا اگر استعفا کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار کی شریعت کو چھوڑ کے آخو یار چھٹ پڑے گدری اور لذایا نظر اندر ساتھ ہے اس نے شریعت مستفا کو ہلکا ہر سمجھا ہے ہر خریدا سے ایمان و خارج ہو گیا مزین کا کاج دے ہر حکم کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا تو حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین کر جائے تو مومن ہو سکتا مولوی مسئلہ کر رہے ہیں نبی دیل دے سوانا رنڈا یار کہ بڑا سخت مولوی ہے سخت گلیں کرتا پل مانو خارج ہو گیا ہزور کی شریعت کو سخت کری شریت سخت ہے حضور ہزوری شریت رہنا پہ سخت ہو ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرو وہ بندہ سخت ہے بد وقت جڑا ندی بین بھی دل سنے قرآن کا فرمان سنے دل کے اثر نہ کرے کن پچھے سچ کے اوپر جائے سخت یہ ہے نبی کی شمت سخت نہیں ہے حضور ہر حکم امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے جو ہے سا قرآن چار سوچا تو اتنا ضرور ہے جو بیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ حیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی دوستیاں سن بڑا سخت ہے کیونکہ آپ ایک ناچتا بار ملا ناچتا کرے تو آ کے ہلور میں جناب آپ کا ہی میں آپ کا ہی میں آپ کا ہی کروں گا چاہے ہلور سرکار آپ ایک کام اٹھا کے بھائی جب بہت نگر میں تھی ویسے بار ملا سکے چند باری میں ایماندار کا دا بندہ اور سور بھی سنت نل پیار کرتا ہے دلا میرے سا ہی کھڑا رہے تھوڑا جو ہے سو یاد رکھنا بے عمل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بے غارت غارت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ پک وقت خود سخت ہے جن وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ فرماتا ہے میں قرآن کو پر لازم کرتا, پر چار دیتا وہ بھی روزہ روزہ ہو جاتا اللہ فرماتا ہے کئی پتھر ایسے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاندے میں کلک پینڈے میں لما یا تفجر منہل انہار کئی پتھر ایسے میں جنہ چہر کے پانی رب دفار رگ پہلے وہ چلے پتھر اثر سخت ہے جہاں سے قرآن جیسا وہ جگہ قرآن اثر نہ کرے اصل نرم تو وہ ہے ادھر قرآن سنے ادھر دل پر ایسا اثر ہو جسم پر راؤنڈ سے کھڑے ہوتے جائیں جائے I can't tell you what they're doing I'm جیحاں سے رسرا بھی ہے کافی دفتہ نہیں چھوڑ چلی پھر بھی میں کچھ سنا کے بخار سکوا کا رابطہ دستا پیا پندرہ دن بخار میں روزانہ تقریر سفر کر کے ماہر گلاب نگا کردے چند تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن دے حوالے گل سنا دیا سب روزہ منڈا چڑھ گیا سربان سر چل جاؤں جنہوں نے کھا لے کے کہنا نے قرآن سمجھایا سا کارون الا قلم ہونی مسلمان اے؟ میں بھی پیے میں درویش کی ایک نصیحت سن رہا ہے لکھ لو چی مرنگے پر تو نہیں مروں گی اچھی نصیحت پر مایا بی بی پاک بٹول وگو اس زمانے تو لٹ جا تیری پیری مولا حسین سبھی رہے پر جو ہے راجا ملے میرے مدینے کے کاج نہ قرآن دھی نمجن والے <تصالح> سٹ وے قرآن سوکھے ہونے گے اس کی مت کی نشانی ہے میرے آپ دے دور دن صاحب جنگل دے دور دن پچھلے دوران سوچے سن دین دزیب قرآن سمجھ والے سوکھے سنکھا دے پوچھا ہے؟ تقریر بن تو پوچھا تکلیف دل مظفرگر سٹ گلی چیسٹی امام دیا شرط میں آخر جی امام کی پہلی سڑک ہے پینٹ دوسری لاٹاری مچھ تیسری لائٹ لگی ہوئے چوتھی سڑک ہو پانچ بتی نماز دیر خلا شراب پی کے آئے پھر آم مسلے چیک لے رہے شرکت ٹھیک تو اس بندہ گلا سڑکیں نہیں نہیں سرکار کیا میں کیا سرکار آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا ہاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا افسر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح سے امام کے لیے تو اتنی سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں کیا ہندی حضور کا صرف مسلح انام کی سوام کی طگ سارا کدیم واسطے تم کے چلے وہ ندی کا ساجدار سو رسوے جس رسول دی شریعت ندیوں بھی لار بول اس ندی صرف پنجا ایمام امام دے ایمان ننگے ہونے چاہیے گیٹے تبھی نہ ہوتے لتی ہو ایمام در کے ایو تو مفت بھی حما واہ کیا خراب سر کے ٹوپی نہ رکھے بھی بے نہ خراب ہو میں کیا کھانا خراب ہے لبیا پھر نماز مٹو خیا چلے نماز نا جنہیں نماز اپنے آپ گم ہے کہ مدینے کے کاغذار کا ایک ہے جنگ کے دوران تیر بج گیا گلا مار کی کچی ہے مہاراج ن پیڑ ہوے گی جب نماز پڑا گا اسے کھچ لیا گیا سباہ ملا پر مارا جب نماز پڑا گا اس کھچ لے گئے کیوں ایسا گم ہو جانگا اپنے ہاتھ میں پکا نہیں لینا سر کچھ لیا جی سڑکے جا قرآن والے ایسا قرآن والے یہ سن فرمان والے سڑکے جا سینے قرآن رکھنا ہے قرآن تو ایمان عمل رکھنا ہے ہوئے سونے تیرے قرآن کا فرما بردار یہ کھا لوا میرے بسوں دربار ہے کھانا خراب ہو گئے وہ عراق دیا مسیطیں چاہی جائیں افغانستان کے بار بار کے قرآن مسیت ساری جانا ایک ہی چکر ہے پھر پتہ لگا تو ساتھ چڑھی جاؤ مگر قرآن کے پیچھے چلن بھی اجازت نہ عراق میں ہے نہ افغان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھو ایسے کتنے میں ہر چھو جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ جہنم سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا ہے حاصل بنو قرآن کہتا ہے میرے محافل بنو امریکہ کہتا ہے پڑھنے والے بنو قرآن مشن راستے قرآن نہیں آیا آج صرف قرآن دو چیز آج رکھا ہے جب رمضان آئے حافظ کی ہوگی آ جائے کل من رکھ دیا حافظ کل چنگی کے کہ منڈی جگہ رمضان تو پہلا چاند چل جائے نا دعو سے خس خصو حاصل کی بنیا جیسے ماشاء جی سمجھ میں خرچ رکھتا ہوں شراب ہوئے تبھی سنت ہی شباہ یاد آئیے پچھلے ہزار مہینے سنت لوگ دے سی اور ہاں چکر آ گیا نا خیر فیل نہ بن گیا کار داری یاد آ گئی ہے اور جب میں بس ہوتے بیٹھا کوئی دوائیاں ویچنگ کر رہا ہے السلام علیکم سلام کا جواب دینا لیفا سرکار کی سنت ہے میں لکھا کے داری نہ چلنا میں سرکار سکار سلام کا بلاب سننا باقی سارا بدت سیچنس سنت یاد آ گئی جی بولی بیٹھے تو نکاح ساری سنت آئے یہاں لکھا نکاح میری سنتی منگا کے دن سنتی چلا سمجنی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھرے وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسے نے دیکھو جناب جی آ گیا شادی لا کے اتنے سنت یاد آ گئی آج تو جناب جی سنتا ہے گیری کھیت کے لاسانی سنت ہے یہ سارا چیز آئی کھڑی ہے کہ باقی سب بھی پیتی ہے. باقی سب بھی پیتی کڑایا اور یہ سنت یاد ہے ہے لکھو تاکہ آنگے کوئی شادی آنگیاں تو ساٹی فیس صحیح ہونی ہے عمر پہ اچھا عمر دن ٹکٹ میں نے اس بڑے شوق نہ جان دیا میں کرا میں پوچھا میں کریا جو گزارش کرنے لگا تھا کہ میں کہ ہے کی پتا نہیں میں کہ جناب عمرہ سن لگا کیا ہے بولو بولو عمرہ شریف کیا ہے ہر زندگی اسے کارا سرے امرا شریف کی ہے <سنع> سنت میں کیا سرکار سے سنت پیار کیوں پی گیا تو خیر تو تی ہزار روپیہ لگتا چالی ہزار انتنی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت میں تو چاری ہزار ادا پا کر دے پیا جی سنت ان روپا لا کے اولٹا سنا پا کر دے اس سنت والے کھانا ہم آپ کے ٹکٹ بھائی میں ایک سنت سے اتنا پیار ہے کہ چالیس ہزار روپئے کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور دوسری سنت کے ساتھ اتنا ہی انکار ہے انہوں پانچ روپئے لا کے کھلے سٹی کھڑے ہو میں تو سرکار ہونا دسنا وہ سنر کا مسئلہ نہیں, روڑا او او نہیں رہا چاہے اتھے کی میں کس سوال ہے کر تفریح کرنی ہے پھر جناب اے یہ جہاز بیٹھنا پھر اتر بختاری والی وہ نسیبہ اوندی ہے دل تو نہیں گبراہ پھر چار لگا لگ اٹھے پہنچنا تو واپس جب آنا نہ پتا کی آنا سو آ کے آنا جب واپس آنا تنج کجور نہیں تنج سچ تو ایک ہی نہیں یہ تین توحفے جو وہاں سنگے کرا رہے ہیں تو جی پیسے کول ہے سن ایک تو ضرور اچھا تک رہا جب تکڑا ہو رہے تو پھر اللہ ہم لگا تھا اللہ ہندا پلاؤ ٹکر پی جائے جب واپس آئے اور نو دسنا کی بلے بلے بلے بلے بئی بدی میں شریف ایڈا سونا اویج بتی چھ گو ایسی دائی خدا کی مشین سے باہر نکلنے جی نہیں کر لا کے چل گئی مشین چ نکلوں جی نہیں کرتا تو سڑکیں نے ہائے ہائے ہائے ہا. اتنے روٹی رکھ کے کھا لا سو آٹھا بہت یہ ساری اوڑی بھی بڑائی مدینے کے تاجدار کی کہڑی شہری تریف کیا کرنا ہے با مدینے کا تاجدار تو اٹھے سونا رنگ کی رگا والی زندگی بسر کر گیا ہے تو مار قرآن دیا آیات نارل ہوں سر ندی to <laughs> سی تھی ہے پچی پیڑی ہو جس بندے تیرا باہر جمرے ترالی ہے نا واپس آ گا تو کایا پلٹی ہوگی تو جی کھوٹی بہت ہوئی ہے تو سمجھ لے جی اچھی بلائی چاہتے ہوئے بلائی چلا تین لوگی خوش ہے کام کمان فرماؤں گا ساری قسم کر کے آپ شروع ہو آمدار کی شریت کا مخالف ہوگا فروئن کنڈ جانم سٹو یہ سب گل مچ پڑھو تو میرے آکا امامدار کی شریت کا ہو سجن خدا ہی قدم کر کے نامر کھان شریف جب کام اترو مر جانے سے بڑھاؤ سمجھ میں حضور کی شروعات رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریف کا عقید اور امو کے ساتھ سال لوکا ہے سبھا لیا کر کے فرماسات لاوا لا نے جا سان قرآن دس قرآن سا مدد فرما جاؤ جب قرآن کے پچھے مومن گم ہو جائے گا یہ سارا اتنا کثرت اور فاض کا وہ وہود کا بیج بولا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹھگے پیار کیا ہوں گے ٹھگے پتہ ہے کسی دل میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال کی تمیز ہے نہ گیرت بےغیرتی فرق ادھر قرآن بھی پڑھی ہوں گا ادھر جناب کیلیاں بھی پکی ہوتا ہے ساری رات کالج بیٹھا ہے تو اترانڈ میں قرآن سے جنت جا رہا ہوں یہود کے فتنے کی تیرری کرنے والا جنت کہاں میں جلا جائے گا جنت اس کو ملے گی جو یہود کے فتنے کے خلاف چلے مدینے کے تاجدار کی شریعت کا سچا خادم بنے قرآن کے حرام کو حرام جانے قرآن کے حلال کو حلال جانے قرآن جس کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کرے قرآن جس کو دشمن بناتا ہے اس کو دشمن بنائے قرآن کے دشمن کو دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ ان سارا میرے دشمن ہے قرآن سچ فرما کہ کریں تو اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کیا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا آخر بڑھ رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننے میں پھینکے گا اللہ بہت سن کرنا رہی میں سب جمعہ شریف جی امل چاہیے بچے آپ جی نہ کریے ساری آدمی سنگ تال کر رہا کو مت جگہ دین بجائی جا کی دعا کرو اللہ حضور دس کے سان قرآن تے عمل امول دیتا جی قرآن سچی محبت دی دولت عطا تا فرما قرآن مار اپنی بیٹی نو قرآن کے مطابق گھر بٹھانے کی توفیق کر اپنے بیٹے کو نبی کے دین کا سچا خادم بنانے کی توسیع تک آپ کرنا ہے روز آوانا یار بس کرونا جو خدا بھی بس جی اللہ سونا عمل اللہ اللہ سیدنا مولانا محمد و و رب مولا سونے حبیب دش کے گلا خالی کلا نہیں عمل دی توفیق عطا فرما ربا مدنی تاجدار دش دئی سانو ظالم نفس فتنے تو بچا سانو اس ظالم دکھ سلا مالا سر وسا تمل امبر محمد مستا لہا دور مست دسان باغے با بلا انسٹل رضی شلو ہو ما کر آمندہ و سب پل مولا ملا لنار سو لملہ ہو مل کر تو لوگ مد یا ہلو من لو آلسلو تسلیم مسلمان تو آؤ السلام علیکم ہم دو شنا گرو گو ستم لمبال فریاد ہے بندہ دل دماغ زبان میں جانو معصول فرمالو کل میں ہکا کی بخش دل فضیلت جناب کاریگل محمد کسو صاحب نے منقد کیا اور قرآن مزید سرف کرن والے منڈیا کے سروں کے اگا رکھی گئی مفت وقت جس مسلے سے اس کرسلے کا نام ہے ستنا ہے کسرت حفاظ ارے میرا موضوع حدیث مبارک بروپ سے محفوظ ہے پرانے حکیم فرقانے مجید اللہ تبارک و تعالی محض خالی زبانی رٹن واسطے نازل نہیں فرمایا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 ایک مکمل ذات ضابطۂ حیات نبیوں کا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اللہ او بحاظ القرآن کومل و بھی آخر ہی آ کربا کالم نبی آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ قبارک و تعالی قرآن دومان کئی لوگ قرآن دے نار بلندی اور اچھی شانتا فرما اور کئی نو اس قرآن کے درے جنہ اس چکل نو پڑھ کے تو عمل کیتا ہے تو اس قرآن دی برکت لس قرآن پڑھ کے تو پیریں چ روڑیا او اس قرآن ہی برباد ہو جاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحاب فرما نے اگلی عالت نبی پاک سرکار کو شروع نہیں کر کرتے جن چر پہلے تے عمل نہیں سا کر لیں دے واسطے ہزور دارہ چند سن گنتی لیکن قرآن سمجھ کے اور اس سے عمل کرنے والے سارے صحافی سن اور گل لوگ میں جنہ چیر گل کرنی ہے نا سور جمعہ شریف جمعرات کی تاریخ دینا گوبارہ نہیں ہوتا اوکاری صاحب مجبور کیا تو میں شام کراضر ہوا لیکن اتنے تماشا ویخ کے نہ قرآن توہین دل چلو خیال ہویا میں تقریب سڈ کے تر جا تو جلسیالے جانا تو یہاں کا کم جانا اتنا تو غصہ اور منتھ اگ اندر لگی سوچیا جان ناروں یہ چنگا ہے جیری گل سینے چھ چلے لوگ دس گیا ہو سکتا ذہن دل دماغ اوہی تیرے تورے غیرت مند بن جائے ما وسلیت میں بیٹھا جو غور کرنا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک سرمائیے خیر وکمل تعلم القرآن والا ہوں جس کو جو اللہ ساز پر منتب کرتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں کہ تعلم علم سے ہے علم کا معنی ڈانس کل جاننا ہے کراف پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سلکار کے لیے قرآن کا لےلا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تو اور علامہ کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کو جانتا ہو اور دوسروں کو اور قرآن بے چیلوں کا نام ہے قرآن خالی الفاظ کا نام نہیں قرآن الفاظ اور مانے دونوں کا نام ہے اللہ نے خالی الفاظ نہیں اتارے الفاظ کے ذم میں خدا نے مانے اتارے ہیں وہ مانے جن معنوں کے ساتھ ندی کی سیت بنتی رہی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 تبدر آتی ہاں اور میں اس تلاوٹ میں کچھ خیر نہیں جس تلاوت میں غور نہ ہو تبر نہ ہو فکر نہ ہو غور نہ ہو کبر قرآن بھی تلاوٹ کر دے اس پیر تو کھلو کر ساری رات جب تک قرآن مجید کے امر خلاص کرے گا اس وقت تک قرآن اس پر لعنت تو کر سکتا ہے رحمت نہیں دے سکتا ہے ابھی اس کے الفاظ ہے رقبے مل قرآن بل قرآن میں کئی قرآن کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانا چلتا ہے اور جب قرآن آس ہے بے حیائی سو بچ تو ہاں پھر بے حیائی سو لائ قرآن فرما ہے سنا دیا قرآن سنا دیا وعد گلال شریف مولانا نے شار فرمایا ماں الرسول فرمان سنا دیا نوجوان کبھی قبرانی کی روایت آقا نامدار نے فرمایا چار بندے کرامت آئے دل جہانویا تو سخت آباد لائیں گے وہ بد وقت من کا تا ہوں نبی سن جس کو کسی نبی نے قطع کیا جس کو کسی جنوں کسی نبی قتل کیتا ہے انہوں نے بڑا سخت آزاد ہونا ہے ہو کسی نبی نو قتل کرنا ہے یہ دونوں ماگتا کر جنو نبی قتل کرے یا جڑا نبی نو قتل کرے تیسرا وہ فرمایا امام جائرن ظالم بادشاہ جو نبی کی شریعت سے حد کر فیصلے کرتا ہے اور جو ہے سونا سنا مل رہا اور چوتھا المدرون فوٹو گرافر تصویریں اتارنے والے قیامت میں نبیوں کا قاتل جہاں ہوگا جہاں نبیوں کا مقصول ہوگا جہاں سچا پشتا نہیں بخشا جائے گا میں چل رہا سچا پشتا تو پا بخشی چڑھ کے دبا ہوئی آپ ہی چھٹ جائیں جب میرے فراغ روح دیتے جتوں جی میں روکنا سا اتوں نہیں سیڑی گل جی آخر سا کرنا نہیں سی یا مولا ملے حق سٹی ہم امریکہ کے منصوبے کے مطابق خالی حاصل بناتے جاؤ آج کی جماعت میں داخلہ دیتے جاؤ مکھن کھلانے کے بعد کٹی سکون سکھلاؤ پھر یہ جب ہمارا بیٹا پینٹ سر پر بار مچملہ تیار ہوتے تو ایک اسے لگا کے اندر ایک ہلام کے نسل My okay. okay. ع کرولا رہے رکھنا شروع ایب لالا مہینے تر سب میرے کوڑے کرنا شروع میں دعا کراسا میری تانے تاریخی کرنا شروع رب نہ ہونا چاہے اگر ندی شریعت کے خلاف لکھو انت لایا کرو ان ست کیا کرو گے جیتا اپنے شکار کے چتنا ایسا جو کن جہاز چمینے ویسے یہ درویش چمینے ویسے رات میں سباہ اے یہو جہاں کھان والے چمین ویچے نظر رکھ رہا ہے خالی پتا نہیں رب کی کیا تو میں سمجھا سال دن لگا کیوں گا پتر نیچی آ پتا ایسے تس ہزار روپیہ مینو چیتی کر نے من بڑی پتر آس چیٹھی لے لیں لہ کے چ شروع کر دیں روزانہ اس چیٹھی تلا رکھنا نہ انہوں نے ایک پتا ہے کہ لکھا کی نہ ہزار روپیہ دس ہزار پیوں میں چلتا روپیہ بھی نہیں کرتا ایماندار بس جب یہ واپس پیوں میں کور گیا تو چی رات رات سنائی کی کرے گا چلے گا لوگ میں آخر رکھی گا تک گا پہ پڑھ کے پیسے کر دوں یہ چاہیے چاہیے رب سے چی ہے میرے نبی بیٹا دوار بن جاؤ کہ جو ہے میرے کہ سارا نبی دین کن حصے کشا دین بولے بولے بولو ندی سرکار دین میں تین حصے نے ایک حصہ ایمان دجا اسلام تیجا احسان ایمان کے کن آخر جو ندی پارک لے کے آ رہے اس سارے سچا مننا وہی تصدیق کرنا جبوں کو کچھ ایسا میں الحمد للہ مومن ہوں میں بھی دین کو مانتا ہوں اور سچے دل سے مانتا ہوں کونا میں جبوں کو کچھ تو پھر کچھ آخر لگتا نہیں ہم لبرل سو ہے لوٹے سو ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں ہم ایسے پکے نہیں ہیں آپ ڈر آئے نہیں ہم دنیا کو پشت نہیں ہیں بے بنیادہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان ہوتا وہی ہے جو اپنے تین ایمان کی بنیاد کو قابو کرتا ہو بے بنیادہ بن جانا ایمان یہ ہے ساتھ خلل نہ پیدا ہونے پائے اگر نبی کی شریعت کا مذاق اڑانا ایمان سے خارج ہو گیا اگر اس سے خاص کیا ایمان سے خارج ہو گیا مثلا حضور سرکار دی شریعت میں چھوڑ یار شد پر کچھ نہیں ہو لائے چاہیں لگے اندر جو اس کے ساتھ ہے اس نے شریعت کا ہلکا سمجھا ہر خریاسی ایمان و خارج ہو گیا مدینے کا کاغذات دے ہر وقت فخر کی عزت کرے مومن کا ایمان اس وقت قائم ہوگا اگر عزت مستفا کے حکم بھی نہیں کرتا اگر توہین کر دے تو مومن ہو سکتا مول بھی مسلے کر رہا نبیل دے سوانا یار کہ بڑا سخت مولوی سخت گلا کر جاتے. ایمانو خارج ہو کی شریعت کو سخت کر سخت ہلوری شریعت رحمت ہے سخت ہو ہے جس پر شریعت کا مسئلہ اثر نہ کرو بندہ سخت جا ندی دل سنے قرآن کا فرمان سنے دل پہ اثر نہ کرے کن پچھے سچ کے پر جاؤ سخت یہ ہے ندی کی شریعت سخت نہیں ہے ان کا ہر حکم امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے وجہ ہے سر قرآن چاہدہ <تصفيق> <تصفيق> اتنا ضرور ہے جو خیرت آدمی ہوتا ہے نا وہ خیرت کی بات کو سخت سمجھتا ہے حضرت میاں شیر ربانی <laughs> لوکیاں سر بڑا سخت کیونکہ آپ ایک ناچ کا بار ملا ناچ تو کرے تو ہلور سرکار میں جناب آپ کا ہی میں کا ہی میں آپ کا ہی کرے گا کیا ہلور سرکار آپ ہٹنگ جب گوٹان گر میں تھی وہ دار کا بندہ اصول بھی سنتنا پیار کرتا گرامر بھائی کھڑا ہے جو ہے سن یاد ہے کھڑا بے امل عمل والے کو سخت سمجھتے ہیں بےغورت غورت والے کو سخت سمجھتے ہیں بے دین دین والے کو سخت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ پد خود سخت ہے جن دو سر سے ہی زیادہ سخت ہے پتر سے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں پنجابی چاہتے ہیں تلک پہنچے میں لما یا پجر انہار کئی پتھر ایسے نے جنہوں نہر پہ پانی رب دے خوف لال رگ پے وہ چلے नर्म तो वो है इधर कुरान सुने उधर दिल पर ऐसा असर हो जिसम पर ग्राउंड के खड़े होते जाए तो अकल चली रोज देना میں سوچ سنا پندرہ دن ہو گیا بخار شکوا نہیں کرتا رابطہ دستا پیا پندرہ دن بخار میں سفر کر کے تو میں وا کہ حوالے گل سنا دیا کبھا لگا دیا نے میں میں درش دسیا کو سویا لکھ لو چی مریں گے پر تو نہیں مرے گی نصیحت پر مایا نسیحت بیت وانگو اس زمانے تو لک جا پیری مولا حسین سبھی روڈ رج ہے راجا منڈا میرے مدی کسی بندے پوچھا تقریب دل مظفرد گلی اگر چیشتی امام دیا شرط میں امام کی پہلی شرط ہے شرط دوسری لائٹ مچ تیسری لائٹ لگی ہوئے چوتھی شرط ہوئے پانچ وقتی نماز دیر کلب شراب پی کے پھر آن مسلموں تک کھلے ہوئے شرطاں ٹھیک نہیں وہ تو بندے آخر اگلا ہے شرطان نہیں تو خدشے بھی دیتا کیا دگا لو میں کیا سرکار آپ کا حافظ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا تیر اور مرشد بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا حقم بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا اثر بھی ایسا ہو سکتا ہے باقی مسلح کے امام کے لیے تو اتنی شرطیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا انتی حضور کا شرط تک لیں امام کی داری لینا سارا کدیم واسطے بارہ بات اور چلا وہ ندی کا کاگار چورسے جس رسوم شریعت ندی اس نبی نرف پنجا امام واسطے جرچہ کیا ہلور امام جانے تو امام کے گیتے ننگے ہونے چاہیے گیٹے مفت تمبی نہ ہوتے امام دے سر چیز پلو تو مفت ابھی ہمام چپا پوا کیا خراب سر سے ٹوپی نہ رکھے بھی نہ خراب ہو خراب ہے نماز نماز لیا جماز اپنے آپ گل کیا کہ مدینے کے کاغذات کا ایک صحابی ہے جنگ کے دوران تیر وج گیا گلامار کیچی فرمایا ماراج پیڑ ہونے گی جب نماز پڑھا گا اس لیے سوچ لیا گیا سبحان اللہ میں اس لیے ایسا گم ہو گا اپنے ہاتھ میں پکا نہیں رہنا اس نے کچھ لیا جو سڑکے جانا قرآن والے سر قرآن والے یہ سن نبی فرمان والے سر سڑکے جا یہ قرآن لائ کیوںرے سینے چ قرآن رکھنا ہے قرآن سے ایمان رکھنا ہے تو ایمان دمل رکھنا ہے وہ سونے تیرے قرآن دا فرما برباد میں کھا لوا میرے بسوں گل بار جو ہے آئے قرآن کا جو فرمان لا دیا سب کے جا ایسے سوچنا یہ کیا قرآن چلن والے بنایا جو خبردار قرآن چلن کا نام نہ لیا گے امریکہ میں دیکھا امریکہ سے کھلے پہ میں آنا خراب ہو گئے وہ عراق کی مسیتیں چاہیے افغانستان سے بم مار کے قرآن مسیتیں ساری جائیں کوئی ہوں گا یہ چکا ہے پتا لگا سا کیا ہی جو مگر قرآن تو پیچھے چلن بھی زیادہ نہ عراق میں ہے نہ افلان میں ہے نہ پاکستان میں ہے نہ دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر سمجھ لو ایسا کتنے میں مبتلا ہونے والا قرآن تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے مجھ پر چلنے والے جب تک نہیں بنو گے نہ تم دشمن سے بچ سکتے ہو نہ ان سے بچ سکتے ہو امریکہ کہتا ہے حاصل بنو قرآن کہتا ہے میرے محافل بنو امریکہ مسلم واسطے قرآن نہیں آیا آج صرف قرآن میں دو چیز آستے رکھا ہوا جب رمضان آ گیا ہافل بھی گاڑیوں بھی آ جائے گی پہلے منڈی رکھنا ہوا کہ ہاتھ چنگی کروڑ کے منڈی جب رمضان تو پہلا چان چاند چل رہا ہے سبان داروں سے خش کھس کھسی حافظ جی کی کیوں بنے جیسے ماشاء اللہ جی سنج میں تیرا کام خراب ہے کہ کیا سنت ہی سب کچھ ہے کچھ لوگ مہینے پر ہاں چکر آ گیا نا خیر پیم نہ بن گیا کا یاد آ جائیے اور جب ماد بیکا تو بنایا ویچن کا کار اسلام علیکم سلام کا جواب دینا سرکار کی سنت ہے میں لکھا کے داری میں چلنا میں آتا سرکار سلام کا جب سنت تو باقی سارا دے سودچنا اس کے سنت یاد آ جو جب وہ بولی نہیں سونے پر نکاح شادی سنت لائے آئے لکھا ہو نکاح میری سنمتی منڈا کے نام سنتی چلا سمنی نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ پھر وہ ہم سے نہیں ہے تو جی کسے نے دیکھو جنا سارے میں چیتا ہے باقی باقی یاد ہے یا دے دے لکھو فیس کھائی ہونی ہے عمر کے اچھے عمر میں ٹکٹ میں دیا میں اس لیے نٹا ہی بڑے شوق نہ جانے کے با تو سا بھی ناوا نکلا میں ایک پوچھا میں کہ سکار گلتی معاف کرے گزارش کرنے لگا باقی میں کہ عمرہ ہے کی پتا نہیں مجھے نہیں میں کیا جناب عمرہ سنت ہے عمرہ کیا ہے بولو بولو عمرہ شریف کیا ہے ہر زندگی اسے کار فرے عمرہ شریف کی ہو سنت میں کیا سکار اس سنت میں پیار کیوں پہ گیا تو خیر کے تی ہزار روپیہ لگنا چالی ہزار امریک کی سنت ادا کر دیا تو سرکار اس سنت میں چالی ہزار ادا پہ کر دے گی آ جی سنت یہ پانچ روپئے لا تو انا پہ کر دے گے اس سنت والا پیار کیوں ہے ٹکٹ بنتی میں تو سہو ایک سنت سے اتنا پیار ہے کہ چالیس ہزار روپئے کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور دوسری سنت کے ساتھ اتنا ہی انکار ہے کہ انہوں الٹا پانچ روپے لا کے تھلے سٹی کھڑے ہو میں کیا فرکار ہوں میں دسنا وہ سنت کا مسئلہ نہیں لاؤنا بھی چھوڑے اچھے نہیں میں کیا سار سطا کر شا تفری کرنی ہے پھر جناب جد جہرسی والی آل تو نہیںبرا فر چالی ہزار والے پہنچنا تو واپس جب آنا میں پتا کی آنا جب واپس آنا تنگور نہیں پانچ سات تویا ایک سم یہ تین تو وہاں سلے کرا رہے ہیں تو جو پیسے کو لے سن یہ تو غریب اتو تک رہا جب تکڑا ہو تو پھر اللہ ہم لگا کمی تھان سے اللہ ہمر پلاؤ چکا پہ جائے جب واپس آئے آم دسنا کی بلے بلے بلے گئی اے اے مدینہ شریف ایک بہت سونا اوج بتی چھت گلان کے دعائی خدا کی مسیح چ باہر نکل مشینکل جی نے ہائے ہائے روٹی رکھ کے کھا لیا تھوڑی میں آٹھا بہت یہ تو ساری انگریز کی بڑائی بڑا کی تاریخ کرنا پیا تو مبینے کے کازدار کی کہ شاہ کی تاریف کرنا ہے کاج کا دار اوکے سونا رب بھی رضا والی زندگی بسر کر گیا ہے کہ <تصفح> مار قرآن دیا آیات نازل ہندیاں سن کے نبی سرکار اپنے دین اتوں دے جیسے بندے تیرا مہاج امرے ترائی ہے نا واپس آئے گا کایا پلٹی ہوگی تو جی کھوٹی بہت سمجھ سمجھنا ہو جا سکیں بلائی چاہتے ہوئے بلائی چلا اندیوں خوش ہے کالمبری کمان قسم کر کے آنا چلو دی شریعت کا مخالف ہوئے فروئن ٹھنڈ سماجم نیچے تو میرے آکے امامدار دی شریعت کا ہوے سجر خدا کی قدم کر گیا نمرے خان شریف جب تک کرو سمر جاؤ رب دھنگ سر بناؤ سمجھ میں حضور کی شریت کا رنگوں کے ساتھ رنگوں کے ساتھ پنگوں کے ساتھ تعلق نہیں نبی کی شریعت کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے سب لیا بند کر کے فرما سر جاؤ کے لا والا سانک قرآن دس قرآن سا مدد فرماے گا جب قرآن کے پیچھے مومن گم ہو جاوے گا یہ سارا فتنہ کثرت و فاض کا یہ یہود کا بیج بولا ہوا ہے اسی وجہ سے ٹگے تیار پہنچے نا ٹھگے پتا ہے کسی جلدی نہیں نہ نماز ہے نہ روز ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ایمان ہے نہ حرام نہ حلال بھی تمیز ہے نہ گیرت بغیرتی نہ فرق ہے ادھر قرآن بھی پڑی آتا ہے ادھر جناب کیڑیاں بھی چکی ہو ساری رات کالے کچھ بچا ہے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 دشمن کا دوست بنانے والا قرآن سے کبھی خیر نہیں حاصل کر سکتا قرآن یہ فرما رہا ہے یہ انہوں نے سارا دشمن ہے قرآن سب فرماتا ہے کہ نہیں تو اب جو ان سے دوستی کر رہا ہے پھر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن کا آخر پڑھ رہا ہوں نہیں یہ قرآن تمہیں جاننے میں تھنکے گا اللہ بہت سن کرنا نالی میں جمعہ شریف جی امل چاہتا نہیں بچے آپ نہ کریے تو ساری رات میں سنگ پال کر سب کے سانوں قرآن امل دیتا قرآن سچی محبت دی دولت فرمائے قرآن اپنی بیٹی قرآن کے مطابق کی توفیق اپنے بیٹے کو نبی کے دین کا سچا خادم بنانے کی توفیق کرتا فرمایا آ کر بس پر مدد خدا بھی بس جی اللہ سونا امل توفیق تو سونے حبیب دشک گلان خالی کلا نہیں عمل بھی توفی عطا فرما رب مدنی تاجدار دار دس صحیح سانو ظالم نفس دے فتنے تو بچا سانو ایسے ظالم دکھ